بعض اوقات تو جو دینی دار العلوم ہوتے ہیں ان میں بھی جنات بسیرا کر لیتے ہیں اور خراب قسم کی جنات بھی ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں تعلیم میں مداخلت پیدا کرتے ہیں تو یہ تو بہرحال جہاں ان کا تصرف ہو جائے ہو جائے ان کو بھگانا چاہیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جاتا ہوں یہاں نہیں ہوں گے صحیح ایک صحیح انہوں نے کہا کہ کیا پارک میں ہم واکنگ وغیرہ کے لیے جائیں تو اونچی آواز میں درستی پڑ سکتے ہیں تو خواتین کی جو حکم شرائط یہی ہے کہ اگر وہاں پہ مرد حضرات تک آواز پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو بلند آواز سے نہ پڑھیں اور مثلا پارک میں اس کو کوئی بھی نہیں ہے پھر یہ تھوڑی بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں لیکن نے سنا ہے کہ فرشتے گھروں میں ہوتے ہیں تو کیا ہم ایسا لباس پہن سکتے ہیں ہاو بازو وغیرہ کا لباس تو جی ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا یہ تو پہن سکتے ہیں صرف ستر کھولتے ہوئے جیسے استنجا وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کلام نہ کریں کیونکہ اس وقت فرش ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں سوئی. باقی مطلب لباس کے اس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں عورتوں پہ جنات آ جاتے ہیں حال سے چڑھ جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے آیت کوٹ کی ہے کہ بعض اوقات جن مرض کر جاتا ہے تو آدمی مقبوط اور ہو جاتا ہے تو یہ یعنی آئند ممکن ہے بشرتے کہ ڈرامہ نہ ہو اس میں مفتی صاحب نے خیال فرمایا ہم. کہتے ہیں بچے بعض اوقات زیادہ کھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اس پہ جن آ ہے اس کے پیٹ میں گھس گیا ہے आ, ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جنناز ساتھ ہوتے ہیں آدمی کھا رہا ہوتا ہے لیکن آدمی کے پیٹ میں نہیں جائے گا وہ جن کے پیٹ میں جائے گا اور جب یہ کیسے تاری ہوتی ہے تو دس دس آدمیوں کے برابر کھانا کھا لیتا ہے ایک آدمی یہ आ, خود ہمارے مشاہدے میں آئی ہوئی ہے تجربے میں بات آئی ہوئی ہے تجربے سے ہمارا اپنے اوپر تجربہ نہیں ہے آئیے مشاہدے میں ہے بات جاتے کھا لیتے ہیں کسی برات میں گزرے دیکھئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وہ ایک شخص تھا وہ کھانے میں شامل ہوا ساتھ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑی اس نے اچھا پھر اس کو یاد آئی تو اس نے بسم اللہ پڑھی تو نبی کریم مسکرا دیے تو صاحب رام نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے تو فرمایا کہ جب یہ شخص شامل ہوا نا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو وہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اس کی قے کی اس نے تو اچھا اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تو یعنی باقاعدہ شیطان بھی ساتھ میں شامل ہو سکتا ہے صحیح ایک یہ کہا کہ شوہر نے کہا ہے زوجہ سے کہ روزے رکھو گی تو میں گھر میں نہیں آؤں گا حالانکہ کوئی شرع عذر بھی نہیں ہے شوہر کا اس قسم کا مطالبہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو خوف کفر بھی ہے اس کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت ہے اس کے خلاف اس طرح اللہ بغاوت لے کے کھڑا ہو جانا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا سکتا ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر ہو گئے ہیں لیکن کفر تک پہنچا سکتا ہے احتیاط کیجیے اور اس صورت میں زوجہ ان کی اطاعت ہرگز نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی ایک کالا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سسیم بھائی آپ کو اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر امجد صابری بول رہا ہوں کراچی سے جناب جناب کیسے ہیں آپ ہلو سر اللہ احسان ہے مالک کا بڑا کرم ہے اور بس میں ایک بار بتاتا چلوں آپ لوگوں کو امجد بھائی کہیے ٹیلی ٹیلیویژن تو نہیں اور آپ کے پیچھے میں نہیں ٹیلی ویژن نہیں آنا ہے میرے پاس آپ کی آواز مجھے کم آ رہی تھی آپ صحیح ہے آپ بالکل صحیح ہے جی کیا کہیے گا میں یہ کہوں گا کہ جناتوں کی ذکر ہو رہا ہے اور اتنا وہ لیکن جو اے آئی کا جن ہے اس کا بھی تو ذکر کریں آپ میں نے ذکر کیا ہے میں تو بلکہ دو تین دفعہ ذکر کیا اور دھکے چھپے الفاظ میں بھی کیا بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور بہت واضح طور پر بھی کیا نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو اے وائی کا جین ہے نا وہ ایک ہی ہے وہ اس کا نام ہے خلیل واسطی جی ہاں بالکل ذکر کیا تو مجھے امجد بھائی ہاں جی ہاں جی امجد بھائی مجھے مفتی صاحب کہہ رہے تھے جب میں نے ان سے پوچھا کہ میڈیا کے حوالے سے شاید ہو سکتا ہے ان کی چونکہ قوم الگ ہے تو میڈیا بھی ہوتا ہوگا کچھ چینل بھی ہوتا ہوگا تو مفتی صاحب مجھ سے مزاق کر رہے تھے کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے وہاں پہ ہوسٹنگ کرنی ہے <laughs> <laughs> تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو پہلے ہی ایک جن کے انڈر میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے بھی بہت کام کیا ہے ان کے اس میں اپنا خلیل وائی کے ساتھ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی اے وائی کا جو جن ہے وہ ہے خلیل واسی صحیح اور اتنا کیونکہ اتنا کام کرتے ہیں اتنا اتنا مطلب میں نے نہیں دیکھا اسی انسان کو کہ وہ اتنا کام کرتا ہوں رات دن اور شوگر کا مریض آدمی اتنا رات دن کام کرتا ہوں میں سب پہلے خلیل وارسی صاحب کو حاجی صاحب کو سب کو مبارک مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو بھی ایک فرمائش میری ناخما سے جو ہے وہ پوری کرا دیئے اپنا سبھی بھائی کی ناشت ہے کابے کی رونق کابے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر وہ ہو جائے تو مزہ آ جائے ضرور آپ کو سنوائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا اور کیو ٹی وی کو بھی اچھا آپ مجھے وارسی صاحب نے بتایا اکیس رمضان کو افطار ٹائم ان شاء رمضان المبارک کو میں ان شاء اللہ صاحب کے ساتھ افطار ٹائم میں تو پرسوں پرسوں آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں آپ اس کا کیا ہوا صحیح ٹائم کا وہ ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے عمر بھائی کے لیے اس لیے نہیں پہنچ سکے واپسی صاحب نے بلایا بھی تھا لیکن وہ ٹائم نہیں ہو سکا پورا اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا اللہ حافظ ایک کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں لاہور ہوں اور میں نے اپنی خالہ کے لیے پہلے تو آپ سب سب لوگوں کو سلام آپ کی ٹیم کو بھی سلام وعلیکم السلام اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی خالہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ ماشاءاللہ بہت نمازی پڑھے سے بھی ہیں اور وہ ایک بیوٹی پارلر بھی رن کر رہی ہیں اور وہ بیگ بھی ہیں کسی بزرگ کی ٹھیک ہے ویسے تو وہ پردہ پر गए گئے ہیں لیکن وہ ابھی है ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بزرگ سے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو تو جیت بیت کی ضرورت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اکثر دوپٹے غائب ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں شادی کا مسئلہ ہوا ہوا ہے کہ ابھی تک شادی مطلب آتے بھی آتے ہیں Hmm. لیکن ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ پایا تک میل تک نہیں پہنچا ہے اچھا تو مجھ سے بڑی ہیں میں بلکہ میرے سے بڑی سسٹر یعنی ہم دو ان سے چھوٹی ہم دونوں کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی بچے ہو گئے وہ ابھی ایسی چیز ان کے بارے میں پوچھنا تھا یہ دبٹے وغیرہ کا مسئلہ ابھی کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے اچھا باقی وہ جو کام کاروبار کر رہی ہیں وہ بھی کافی عرصے سے کر رہی ہیں لیکن اب جا کے اب جاتی سچ زیادہ ہی ڈاؤن فال میں جاری بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر وقفہ لے گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تاظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سرور حسین نقشبندی صاحب سرور حسین نکشمندی ان کی ایک بہت ہی خوبصورت پڑھی ہوئی نعت جو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے اور آپ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے اور جب بھی یہاں پر آئے کیو ٹی وی پر میں نے ان سے فرمائش کی اس نعت کی اور بہت مزہ آتا ہے یہ قرن آپ کو بھی بہت لطف آئے گا ان کی پڑی ہوئی خوبصورت نات سنتے ہیں سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر سہل مدینہ بلا کی میں ہل مدینہ ہے ایک موجے بلا کی راہ دنیا جل کے بج جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بج جاتی مگر شامل مل مدی کے بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل دوارت مدینہ, مدینہ دوارت ہے جہاں جہاں اشار رہتے ہوں وہ بستی کی بستی ہے اور جہاں پہ کا کرم کتنا ہے بکری ان مجھ پر کہ میں اتنی دور دنیا جل کے بج جاتی مگر شامل مدینہ ہیں ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم ماشاءاللہ. السلام علیکم السلام علیکم رسیم بھائی وعلیکم السلام جی کون سا پراں سے بات کر رہے ہیں میں حشرت بھائی کیسے بول رہا ہوں حیدرآباد دکھن سے رسیم بھائی جی کیسے ہیں آپ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے وہ محفوظ مدینہ ہی ہے جی فرمائیے کیا کہیے گا آپ سب کو مبارکباد اور مشتیہ مبارکباد اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کیوں ٹی وی کے جن ہمارے خلی باسی صاحب ہیں تو میں है گا کہ وہ پانچ دن ہے وہ کہ بولیے مہربانی کر اچھا صحیح کیونکہ جن تو ہے ماشاء سے اللہ ان کی صحت صحت ابھی رکھے تندرستی کے ساتھ رکھے اور ان کی ہر پریشانی ہر مصیبت ہر ف اللہ حرفت کی دور کر دے اللہ پاک اور جو شوگر کی بیماری ہے اس کو بھی دور کر دے اللہ پاک اللہ بھی مفتی صاحب نے بتایا کہ شاید کوئی جن لگ گیا ہوگا تو بیماری آ جاتی ہیں تو مفتی صاحب سے گئی تو کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کی بیماری دور کر دیں صحیح بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سبقفا لیں گے وقف سے لوٹتے ہیں اس کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حاضر جناب الحمدللہ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شاہد بول رہا ہوں راہل لاہور سے جی شاہد صاحب میں نے آپ سے یہ کہ آپ عرفان قرآن کا جب رات کو تجربہ کر رہے ہوتے ہیں رات کو مطلب آپ کا وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کیو ٹی وی کی ٹیم کو یہ کہہ دیں کہ جب کوئی نئی صورت شروع ہوتی ہے یا صورت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ وہ صورت کا نام دیا کریں اس میں اچھا ایکچولی ایکچولی وہ فلم چل رہی ہوتی ہے ساتھ خانہ کعبہ کی so, خانہ کعبہ کی جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں جو جت صورتوں کے کچھ الفاظ یاد ہوتے ہیں وہ تو ہمیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں جانا پڑتا ہے یا نماز سے بارو بار لیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفید صاحب یہ بس تین کا تھے تو یہ بیٹی کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی شادی بھی نہیں ہو رہی اور ہم زوجین جو ہے حج پر جانا چاہتے ہیں یہ شاید وہی عوامی تصور ہے کہ جب تک بچیوں کی شادی نہ ہو جائے ماں باپ حج نہیں کر سکتے تو حج کرنے نہ کرنے کا تعلق بچیوں کی شادی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے اگر یہ جیسے بتایا کہ پیسے کی کمی نہیں ہے ان پہ حج فرض ہے تو یہ ادا کریں گے چاہے بچوں کی شادی بھی نہ ہوئی ہو ایک بہن نے پوچھا کہ کیا یہ جنات مسلمانوں کی گھر کے چھت پر رہتے ہیں تو کوئی مخصوص مقام نہیں ہے چھت پر بھی ہو سکتے ہیں اور مقامات پر بھی ہو سکتے ہیں ایک یہ بھائی نے کہا کہ گھر سے سامان غائب ہو رہا ہے اور شادی بہن نے کہا تو ہو رہی ہے تو یہ جتنے بھی ایسے میں میں چھوڑ بھی دیے ایسے معاملات سے میں گزارش <Sanskrit> کہ آپ جیسے ہمارے کیو ٹی وی پہ جو پروگرامز آ رہے ہیں روحانی دنیا ہے اور دکھی دلوں کا سہارا ہے آپ <Sanskrit> یہاں کانٹیکٹ کریں اور ان چیزوں کا علاج کروانے کی کوشش کریں یہ میں اس لیے خاص طور پہ بات ارض کر رہا ہوں کہ ہماری اس بات سننے کے بعد بہت سارے جو غلط قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے صحیح. کیونکہ لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے جیان. تو ایسی صورت میں صحیح انتخاب عامر کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے हाँ. بہت اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں لیکن صحیح. چونکہ بہت زیادہ چتروی قسم کے لوگ بھی آ ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے مشورہ میری طرف سے مفتی صاحب ایک تو ایک تو ایک علاج یہ بتا دیا کہ عامل سے کسی اچھے لیکن کسی سے کر لیں لیکن یہ کنفرم کر لیا جائے پہلے کہ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہی ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے وہ چیزیں بھی سامنے رہتی بالکل آپ کسی ماہر نفسیات سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور ساتھ ساتھ روحانی علاج کی طرف بھی توجہ جی. کریں تاکہ دل کو مکمل اطمینان ہو مکمل اطمینان ہو جائے اس سے احتیاط کی جائے کیا ایسا کیا جائے کہ ان سے دور رہیں اور ان کے شر سے محفوظ رہیں یہاں بہت اچھی بات کی آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اجتناب کرنے کے لیے آئیتل کرسی کے بارے میں فرمایا تھا اس کو پڑھا جائے اس کو پڑھنے سے یہ دور چلے جاتے ہیں بلکہ ایک عدیش میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کے پاس جنات آئے اور کچھ مال کچھ مال تھا جو چوری کیا اس طرح دو تین بار چوری کرتے رہے تو حضور علیہ السلام نے او صحابی رسول نے انہیں چھوڑ دیا تیسری بار جب ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیوں روز چوری کرتے ہو تو کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ تمہیں کسی جوے بھی پناہ مانگنی ہو جنات سے دیگر نقصان دہ چیزوں سے تو آیت الکسی پڑھو اللہ تعالیٰ ایک پہرے دار بٹھا دیتا ہے یہ بات صحابی رسول نے حضور علیہ السلام سے ذکر کی تو حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جنات میں سے تھا اچھا پھر اسی طرح سورہ فاتحہ ہے سورہ ناس ہے سورہ فلک ہے یہ بالخصوص پڑنی چاہیے اس کا دم روزانہ کرنا چاہیے سونے سے پہلے جسم پر تو حفاظت رہے گی ناپا چیزوں سے خصوصاً اجتناب کرنا چاہیے کہ ناپا کی یہ سورہ کے سراہ سرکار نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاتی بھاگ جاتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہمارا مشورہ یہ ہوگا جیسے مفتی صاحب نے تمام آفیز کو ہی حوالے کوڈ کیے سب سے پہلے نبی کی بات کو فوقیر دیں صحیح. کیونکہ جو ہمارے نبی اشاط فرمائے علاج وہ سب سے مستحکم اور مضبوط ہوگا اس کے بعد دیگر اور کوئی مشورے ملے تو اس کے اپنانے میں کرسی سے ایک حفاظت کا حصار باندھ دیا جائے آه. اور ناپا کی خاص اجتناب کیا جائے صحیح. ناپا کی سے اس جگہ پہ ان کا داؤ چل جاتا ہے صحیح. ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام, السلام جی میں عنی بات کر رہی ہوں میرے تین سوال ہیں جی جی کیجیے ایک تو ایسی کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا ابھی ہلو لائن میرا خیال ہے آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے تو اتیاد کے حوالے سے ایک تو مفتی صاحب نے آیت الکرسی بتایا کہ آپ نے بات کاٹ دی پیچھا آپ نے کوششن کیا تھا کہ یہ لڑکیوں پہ زیادہ جنات آتے ہیں مشہور ہے کہ لڑکیوں ہاں تو اس سے میں تھوڑا سا میں یہ بھی ارض کروں گا کہ بہنوں کو بھی یہ صحیح بات ہے کہ لڑکیوں پر آتے ہیں اور میں ارض کر رہا تھا کہ یہ جس طرح مرد کے قلبی میدان عورت کی طرف ہوتا ہے خوبصورت عورت کی طرف ہو سکتا ہے ایسے جنات کا بھی ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے خود ان جنات کو اپنے جانب متوجہ کرنا جی جیسے کہ انسان متوجہ ہوتا ہے جنات بھی ہوتے ہیں تو بال کھول کر مطلب نکلنا اور مطلب مختلف قسم کے فیشن کرنا جیسے کہ ہمارے بزرگ بھی شاپ فرما رہے تھے کہ پہلے زمانے کی بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی کہ سر ڈھک کر باہر نکلو اور غروب صحیح. دو وقت مل رہے ہیں سر ڈھک لو हुم. تو بچیاں آج کل کہتی ہیں کہ جو اتنے پولر سے بال بنوائے وہ خراب نہیں سجائیں گے صحیح. تو اس قسم کے معاملات میں پھر شیطان متوجہ ہوتا ہے اور جنات زیادہ آنے کے مکان ہوتے ہیں اور دوسری بات مجھے, مجھے یاد ہے بچپن میں جتنی مار مجھے جو جس چیز پر زیادہ پڑی والد صاحب سے کہ بہت دفعہ کہا ہے کہ مغرب کے وقت گھر آ جائے گا یہ میں حدیث اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو مار پڑتی ہوں جی ہاں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو بچوں کو گھروں میں کر لو کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق کائنات میں عام ہوتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے حدیث میں سناتن شیاتی کا تذکرہ ہے کہ شیاطین جو وہ انتشار پھیلاتے ہیں مغرب سے عشا یہ حدیث کے الفاظ So, اس لیے کوئی بالکل صحیح ہمارے بزرگان دین کرتے تھے بڑے گھر جو جو کے ہیں وہ کیونکہ احادیث کو سن سنتے تھے وہ بزرگوں نے بیان فرمائے تو وہ اس پر عمل کرواتے تھے so, اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے مسلم صاحب نے فرمایا پاک آدمی رہے پرانے پاک کا ورد جاری رکھے اور حت الامکان جیسے بہنیں ہیں وہ بے پردہ نہ رہے بال کھول کر نہ رہے رات کے ٹائم میں درختوں کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے تو یہ احتیاطی تدویر کریں گے ان بہتری رہے گی صحیح چیزیں مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پہ آزان ہوتی ہے بتیس میل شیطان دور چلا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے پاک کلام کی طاقت تو ہم جو اتنے توہمات میں مبتلا ہوتے آتے ہیں کہ شیطان قرآن سے رابطہ آپ کا کہنا فرمانا یہ ہے کہ قرآن سے رابطہ جوڑ لیا جائے تو اس کا کوئی وسوسا نہیں چل سکے گا اس کا کوئی یہ جو اتنے وحم ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ سنتے ہیں مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر ایک پہ داؤ چلتا تو وہ تو سب سے پہلے نمازی کو پکڑتے اور ان کی پٹائیاں کرتے کہ چھوڑو نماز صحیح یہ کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں اینی بات کر رہی ہوں اچھا آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی میرے خیال جی جی فرمائیے ہلو ہلو ایک کال ابر صاحب اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم میرا خیال ہے کہ یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں مطلب قرآن حدیث یہ اتنی سپر پاور ہیں یہ چیزیں یہ اورد یہ وظائف جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال رکھا جائے ناپاکی سے بچا جائے پاکی کا اہتمام کیا جائے تو ان چیزوں سے اجتناب اچھا بھی ہوتا ہے جس طرح کہا کہ عورت پر یا حسین لڑکی دیکھی تو اس پر کوئی جن آ گیا تو کیا کسی حسین لڑکے پر جن عورتوں عورت جن بھی آ سکتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لے کے وقفے کے بعد پوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شامدے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تصیم صابری کے ساتھ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے یہ سہری ٹائم کا سہری کا ٹائم تھا اور میں نے آپ سے مختصر وقفہ کہا اس کے لئے معذرت اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سرور حسین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جو احباب تشیف فرما ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں جنات کے حوالے سے اور جنات کے حوالے سے ہم نے کافی آج گفتگو کی اور بہت سے لوگوں کو بہت سی معلومات اس قوم کے حوالے سے ہوئی ہوگی تو ہم مزید ان ان پر جو دو چار چیزیں باقی ہیں جو ضروری ہیں ویسے تو ایک بہت وسیع موضوع ہے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں مفتی صاحب کیا اس کو قابو کیا جا سکتا ہے جن کو جی ہاں بالکل جنات قابو ہو سکتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے مفت صاحب نے کی تھی دو حدیثیں کہ حضرت بحرت سے بھی منقورہ عائشہ سے بھی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک افریت جن کہلاتا ہے بڑا جن ہوتا ہے یہ انگارے لے کر آیا تاکہ نبی کریم کو معذ کچھ نقصان پہنچائے اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی پنہ طلب فرمائی اس پہ لانت فرمائی اور اس کے بعد اسے پکڑ لیا پھر جب فارغ ہوئے نماز سے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا تھا آپ ہاتھ بڑھا رہے تھے تو فرمایا پھر بتایا کہ فریج جن مجھ پہ انگارے ڈالنے کے لیے آیا تھا اور اللہ کے حکم سے میں نے اس کو پکڑا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجھے دعا یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت اور قوت عطا فرما کہ وہ کسی کو بھی حاصل نہ ہو اس کا خیال کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا ورنہ میں اس کو ستون سے باندھ دیتا اور صبح مدینے کی گلیوں کے بچے اس سے کھیلتے قابو میں آ سکتا ہے یہ سابط ہوا ایک قابو کا جو ہمارا تصور ہے کہ اس سے کام لینا یہ بھی ہو سکتا ہے اور باقاعدہ قابو میں آتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں کوئی بھی کام مفتی صاحب لیا جا سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ کام لیا دیا جا سکتا ہے اس کے کام میں آنے کے لیے بھی بعض لوگوں نے تو انکار کر دیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان سے ایسے کام جو نیک جنات ہوں صالح ہوں مسلمان ہوں تو ان سے جو جائز کام ہے معقول وہ لیے جا سکتے ہیں اچھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سارے جنات موجود تھے اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کام لیا تھا تعمیری کام لیا تھا اور دیگر بے شمار کام لیے تھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے ام. دوستی بھی ہو سکتی ہے جنات سے ہاں جنات سے دوستی ہو سکتی ہے وہ اگر نیک ہوں اور نیک انسان ہوں تو ان میں باہمی دوستی رابطہ ہو سکتا ہے تحفے تحائف کا کوئی سلسلہ بھی ہوتا ہے ہاں تحائف بھی لا کر ہاں جی ہاں دوستی اسی طرح کی ہوتی ہے مطلب اس میں نیک جن ہوتے ہیں اگر دوست بن جاتے ہیں تو یہ اچھے کاموں میں تعاون کرتے ہیں اچھا جی ہاں اچھے کاموں میں تعاون کرتے ہیں مل... کیونکہ دیکھیں جنات کا کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو قلب تک رسائی کی توفیقی قطع فرمائی خیال مل... ڈال دیتے ہیں صحیح اگر ایک عالم ہے اس کے ساتھ کوئی جن مانوس ہو جائے نا اگر ان سے معلومات لینا چاہے کہ فلاں مثلاً جیسے میں مفتی ہوں کہ فلاں چیز کا حوالہ کہاں ہے تو یہ دل میں بات ڈال سکتے ہیں اللہ کے عطا سے کیوں ان میں بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اور جہاں تک آپ نے کام کا پوچھ رہے یہ میں غرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جنات پھر بھی آ جاتے ہیں یہ آتے نہیں ہیں بعض وقت مسلط کیے جاتے ہیں اچھا اس سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیک جن سے تو اچھا ہی کام لیا جائے گا لیکن جو گندے عاملین ہوتے ہیں نا گندے اعمال کے ذریعے اس طرح کے گندے شیاتی وہ قابو میں کر لیتے ہیں اور پھر ان گندے کام کرواتے ہیں تنگ کرنا شوہر ہے گھر میں داخل ہوتا ہے باہر سے صحیح ہو کر آئے گا اندر داخل ہوگا پن داخل ہو جائے گا بس طلاق جدو زوجا کو ایسا یعنی موڈ آف اور چیزوں اٹھا کے پھینکنے کو دل چاہے گا हुم. یہ ہو سکتا ہے کہ اس جنات کو جن, جن کو کسی نے مسلط کیا ہو اور وہ اس کے قلب میں وصف سے ڈال کے اس کے تیش کو بڑھا رہا ہو یہ ہو سکتا ہے صحیح. اس طرح یہ مختلف قسم کے کام ان سے لیتے ہیں صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد بول رہا ہوں جی بھائی یہ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ جنات وغیرہ جو نظر آتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا اس کے علاوہ سنا بہت قوی ہوتے ہیں بہت طاقتور ہوتے ہیں جنات قد میں بہت بڑے بڑے اور عجیب حیت کے مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ بالکل عجیب تصور ہے الگ قرآن حکیم میں وہ افرید کا قول موجود ہے نا ون علیہ امین کہ میں اس کام پر جو ہے وہ قادر ہوں اور اس پر معمون ہوں تو جنات کو طاقت انسانوں سے زیادہ دی گئی ہے اور طاقتور ہونا جی فرمایا مجھ سے بیت المقدس کی تعمیر مفتی صاحب نے فرمایا نا سلم علیہ السلام نے جنات سے کروائی تھی صحیح وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یہ اگر ان سے واقعی صحیح کام لیا جائے تو یہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں صحیح اچھا پیپر دلوا سکتے ہیں مطلب جی نہیں اس طریقے کے کام جو چیزیں آپ کے لیے ناجائز ہیں وہ تو انڈر ہے وہ کسی کے لیے بھی ناجائز ہوں گی شریعت کے تو وہ مکلف ہیں نا تو آپ کسی عام آدمی سے انسان سے نہیں یہ کام کروا سکتے ہیں صحیح وہ بھوت کا کیا تصور ہے بھوت اور پری کا اور بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہیں یہ اصل میں صرف مختلف زبانوں میں ان کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کے اعتبار سے ہیں اچھا ہندی میں جو ہے نا جن کو بولتے ہیں دیوتا شریر جن کو اور جو نیک ہوتا ہے اسے دینت کہتے ہیں فارسی میں آپ چلے جائیے تو جو گندا جن ہوگا نا یعنی شریر ہوگا اس کو دیو بولیں گے اور جو نیک ہوں گے اس کو پری بولتے ہیں اچھا اور اس طرح جو اس میں عربی کے اندر ہے تو جو شریف ہوگا اس کو جن کہیں گے دوسرے کو شیطان کہیں گے صحیح اس طرح یہ نہیں ان کا وجود ہے دیو پری جن کا لیکن یہ اصل میں جنات ہی ہوتے ہیں اچھا ایک تصور یہ بھی ہے کہ نظر آتے ہیں تو ان کے پاؤں چڑیل کے الٹے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے اگر تو وہ پنجے پیچھے کی طرف ہوں گے ایڑیاں آگے کی طرف ہوں گی ایسا کوئی تصور ہے <coughs> کافی بار یہ کہا جاتا ہے کہ جنات کو دیکھو گے تو اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ اس کے پیر الٹے ہوتے جاتے ہیں انسان سے تھوڑا مختلف ہوتے ہیں یعنی yani کوئی ایسی علامت <تصفح> پائی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے لیکن ہم نے احادیث سے مبارکہ میں یہ دیکھا کہ حضرت حارثہ کے سامنے جب جن آیا تھا تو آپ نے نہیں پہچانا تھا حضور کے بتانے سے آپ کو پتہ چلا کہ وہ جن تھا صحیح. تحفے تحائف کا ذکر ہوا تو ایک بہت اہم چیز ہے جو جنات عاشق ہو جاتے ہیں عورتوں پر سنا ہے ان کو تحفے بھی دیتے ہیں تحفے تحائف لا کر دیتے ہیں ایسا ہے تصور بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا بالکل دیتے ہیں اور اس میں یاد رکھیے گا محققین کی یہ مطلب تحقیق شدہ بات ہے کہ عورت کو اگر جن تحفہ لا کر دے گا تو یہ زنا کے لیے رشوت ہوگی اچھا یعنی یہ ابتدا ہوتی ہے کہ یہ تصور ہے موجود بالکل ہے باقاعدہ عورتوں کو ملتے ہیں خوبصورت عورتیں اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان کے شوہر کو جو ہے وہ حقوق ضرورجت ادا نہیں کرنے دیا جاتا اچھا بعض اوقات اس کے دل میں اتنے وساوض ڈالے جاتے ہیں یہ بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ شوہر نے خودکشی کر لی وہ ہلاک ہو گیا oh oh oh. اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں hmm. تو یہ باقاعدہ جنات آ کے تحف وغیرہ دیتے ہیں تو اگر کسی خاتون کو مل رہے ہوں تو کبھی بھی ان تحفوں کو قبول نہ کریں کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ پھر بالکل خراب ہو اچھا کسی سے مجبور ہو کر اس طرح جنات سے اس کے اثر سے محروم ہو کر کسی نے اگر مطلب مغلوب ہو کر اس نے خودکشی کر لی تو کیا یہ بھی حرام ہوگا دیکھیں ہاں ہماری شریعت جو ہے وہ ظاہر کے اوپر حکم لگاتی ہے اب ہمیں کیا پتا کہ واقعی جن اس کے اوپر آیا تھا یا اس کو اگر اس قسم کے خیالات آ رہے تھے تو واقعی کسی جن کی کار فرمائی تھی یا اس کی اپنے کوئی نفسیاتی تقاضا تھا یا ہم تو ظاہر پر حکم لگا کر یہی کہیں گے کہ اس نے ایک حرام اور گناہ کبیرہ کیا ہے ہاں اند اللہ اللہ کے نزدیک اگر واقع وہ شیطان کار فرمائی تھی تو اس پہ دس پندرہ شیطان مسلط کر دیے گئے تھے جو اس کی سوچ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے وہ سکثر سے ڈالتے تھے جن سے مجبور ہو کر وہ ہلاک ہو گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی بروز قیامت اس کو نہ جاتا تھا فرمایا مفتی صاحب کوئی بھی شخص جد نکال سکتا ہے یعنی قرآن آیات ہیں وہ عاملین وہی پڑھتے ہیں تو کوئی بھی شخص اگر چاہے تو جد نکال سکتا ہے یہ جرت کر سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی شخص ہمیں تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا اور اپنے معاملات کو چھوڑ کے ان چیزوں میں پڑھیں بعض لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے فوکہ نے لکھا کہ جادو کے توڑ کے لیے اگر جادو ضروری ہو تو پھر سیکھا جائے اچھا تو اس طریقے سے وہ لوگ جو گندے جنات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض نیک لوگ ایسے ہو بھی ہوتے ہیں عاملین میں سے کہ وہ ان گندے جنات کے اثرات کو روکنے کے لیے نیک جنات کو اپنے پاس رکھتے ہیں हुم. اور اس کے لیے ٹریننگ لیتے ہیں اس میں معمولی سی غلطی جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے صحیح. اتنا نقصان دیتی ہے دماغ خراب ہو جاتے ہیں باقاعدہ موت واقع ہو جاتی صحیح. ہے یہ تو اس میں عام آدمی کو تو اجتناب کرنا چاہیے صحیح. بہت شکریہ آپ کا تشریف لایا اور اس موضوع پر بہت سیر حاصل گفتگو کم مبیش ہو سکی اور ہم سیکھ سکے جان سکے بہت ساری کنفیوژنس کے ہو سکی آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے <تصح> ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم سابری کے ساتھ مفتی صاحب وہ مجھے یاد دلایا کہ میں سوال ایک کر کے پھر بھول گیا وہ شاید ان کو وہ سوال بہت پسند آ گیا <تصح> صاحب کو کہ وہ لڑکے کوئی جننی کوئی کسی لڑکے پر بھی عاشق ہو سکتی ہے ہاں ہاں بالکل یہ آتی ہیں عاشق ہو جاتی ہیں اور پھر مطلب ان کو شادی میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں وساوس ڈالتی ہیں اور اس طرح ہوتا ہے مرد جن عورتوں پہ آتے ہیں عورت جن جو ہے مرد پر آ سکتی ہے اس کے لیے احتیاط یا کوئی اور پیغام آپ اس حوالے سے دینا چاہیں مطلب بہنوں کے لیے میں خصوصاً ایک آخری پیغام اس کروں گا یہ بعض افط عورتوں پہ سواریاں وغیرہ آتی ہیں हुँ. اور یہ تحائف وغیرہ کے سلسلے میں ان سے بہت زیادہ اشتنافی کوشش کریں کہ عموماً یہ شیاتین کے کرشمے ہوتے ہیں کارنامے ہوتے ہیں اور اس کا انجام عموماً بہت خراب ہوتا ہے دوسرے کے زیادہ وساوس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر کیس جن کا کیس نہیں ہوتا زیادہ برسوں سے ڈالیں گے تو پھر اور زیادہ معاملہ بگڑے گا نمازوں کی پابندی رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا اس حساب کیا پیغام دیں گے تسمبا ہے دیکھیں ہمارے یہاں پہ جنات کے نظر نہ آنے کی وجہ سے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عقائد گڑھ لیے جاتے ہیں جنات کے بارے میں یا پھر بالکل اس کا انکار کر دیا جاتا ہے یہ دونوں صورتیں غلط ہیں ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ کچھ ایسی معلومات فراہم کر دیں جو قرآن و عزیز پر مشتمل ہو ان کی کیا لمیٹیشن ہیں ان کے بارے میں کیا نظریات ہیں کیا کر سکتے ہیں آسانی ہر ایک کو تنگ کر سکتے ہوں اور ان کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے تاکہ غلط اعتقادی کی بنیاد پہ کوئی کفر میں نہ مبتلا ہو یا کوئی بدعملی میں میں مبتلا ہو صحیح تو اس لیے ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے شریعت پار صحیح. صحیح بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سرور حسین نقشبندی صاحب آپ آب تینوں آباد آب کا بہت شکریہ سرور حسین نقشبندی کا ایک اور کلام ہم انشاءاللہ شاء اللہ میں شامل کریں گے ناظرین بات یہ ہے آج ہم نے جنات کے حوالے سے گفتگو کی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس ترقی کے دور میں کہ جب ہم نے چاند تک کو مسخر کر لیا ہے اور اس تک پہنچ گئے ہیں اور سیاروں تک پر پہنچ گئے ہیں تو ہم ایلینز کے بارے میں جان چکے ہیں اور دیگر مخلوقات کے حوالے سے بہت کچھ جان چکے ہیں ہم ہر جانور کی ایک افزائش نسل کے حوالے سے جانتے ہیں جو ناپید ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے جانتے ہیں تو یقیناً سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ جنات کے حوالے سے اتنی چیزیں جان لے یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن میں جو چیزیں موجود ہیں اور اللہ رب العزت نے جو علوم انسان کو عطا کیے ہیں تو انسان اس, ان چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو دریافت کر رہا ہے جان رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ تم سے پوشیدہ رہتے ہیں تو انسان پھر کیسے جان سکتا ہے یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو فقائے کرام ہمارے اقابرین لکھتے آئے ہیں احادیث میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو مفتیان کرام نے اس کے بارے میں بتایا لیکن اس کا حاصل صرف یہی ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کیجئے کوئی ایسا خیال محسوس نہ کیجئے کوئی ایسا وسوسہ محسوس نہ کیجئے بس صرف اتنی بات ہے کہ آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیے اور قرآن آیات قرآن کے ساتھ مدد طلب کیجئے اور قرآن آیات کی تلاوت کرتے رہیے نماز کی پابندی کریں گے تو یقیناً ان وسوسوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے اور پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم کسی عامل کے پاس جائیں اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر کسی عامل کسی اچھے عامل کو دکھایا جائے لیکن ان لوگوں کو کنڈم کیا جائے جنہوں نے اس چیز کو ایک کاروبار کی شکل دے دی ہے اور لوٹ مار مچا رکھی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے بھی محفوظ فرمائے آج کی سنہری بات آقال صلاح السلام کی سنت مبارکہ تھی جب کھانا کھایا کرتے تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے سائنس بلکہ آکار صلاحت السلام نے فرق اس حوالے سے بہت سی ہمیں ترغیبات بھی ملتی ہیں بہت سی تلقین بھی ملتی ہیں میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد جب تک وہ ہاتھ نہ دھوئے تو اس پر بہت سے غذائی چیزیں غذائی اجزاء لگے رہتے ہیں کہ جس سے بہت ساری چیزیں سیپٹک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے کام جس جگہ لگے گی وہ گندگی پھیلے گی اور میڈیکل سائنس اس حوالے سے ایک بہت خاص بات کہتی ہے کہ جو شخص اس کو عادت بنا لے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو نہ دھوئے اس کو اسکن ڈیزیزز کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس کو جلدی امراض کے بہت سارے خطرات ہوتے ہیں کہ اس کو جلدی امراض بہت زیادہ جلدی لگ جائیں گے یہ بات آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے یہ بات ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گو دامان تجسس پھیلائے ہوئے گو دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجے. کل سیم ٹائم سیم چینل پر کیو ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر کم و بیش دو بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت تسلیمات حضرت حفیظ تازہ حضور کی بارگاہ میں اس کے چند اچھا دے تب سم کی خیر کو ہم کو دردار ایک نوری دلک تلق کو تاریخ ہے زندگیا نبی ہم کو درکار ہیں رشنیا نبی تر ہوا اللہ اللہ کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرس نے برتریان نبی ہم کو صرف از حر میں گے کیسے تجھے حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ اللہ اللہ میرے گور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ پن عظیم جا ریب ہے ایک لات ہے جہل بے روی ایک لار be